أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فينا لجهنم طالدين فيها أَلاَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّهُ يُعْطِي نِعْمَ كنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم کتاب اور مشرقی کا نہیں مانا کو نہیں مانا, بینا کو نہیں مانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدتر ہے شر البریہ میں اسی حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا گیا ہے سبیلا سارے کے سارے جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی ہے، اول ہے اب اگلی آیت اب کفار کے مقابلے میں اس آیت میں ایمان والوں کا ذکر ہے ایمان والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو لوگ ایمان لائے کا عمل کیے وہ مخلوق میں سے سب سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اعتبار سے اس وجہ سے یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور الام خیر البریہ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ بشر یہ فرشتوں سے افضل ہے خیر البریہ جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے بہتر کیونکہ ان الدینہ آمنوں اس کا مستق بشر ہے بشر ہے بشر چنانچہ حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملائکہ کے بلند مرتبے سے تعجب کرتے ہو قسم ہے اس ساتھ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بندۂ مومن کا مرتبہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن فرشتوں کے مرتبے سے بھی زیادہ عظمت والا ہوگا اگر تم اس کی دلیل چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو میرو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ تجرک کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آیت شاہ کیا تم نے اِنَّ الَّذِينَ آمَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ کی آیت کو نہیں پڑھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے مومن سب سے اکرم سب سے افضل ہے یہاں پر چند باتیں ذہن میں رکھیں کہ اہلِ ایمان سے مراد انسان ہے فرشتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بریہ سے مراد تمام مخلوق ہے تمام مخلوق بریہ سے تمام مخلوق مراد ہے اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس آیت میں انبیاء علیہم السلام بھی داخل ہیں ربهم اب ان کے بدلے کا ذکر ہے کہ ان, ان کا بدلہ ان کے عرب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہر جاری ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے رضی اللہ عنہم رضو اس آیت میں اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے من اللہ اکبر فاللہ کی رضا رضامندی یہ سب سے بڑی بات ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے خطاب فرمائیں گے یا اہل الجنہ تو جنت والے جواب دیں گے لبیک ربئی ولخی رق الحفی ادعک اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اتاق کے لیے تیار ہے ولخی رق الحوفی ادعق اور بھلائی آپ کے قبضے میں ہے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے رضیتم کیا تم لوگ راضی ہو تو جنت والے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار اب بھی ہم کیوں راضی نہ ہوں گے آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو اور کسی مخلوق کو نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت نہ دے دوں تو جنت والے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں آئندہ کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت سے اللہ تعالی پوچھیں گے آراضی تم یعنی کیا تم راضی ہو اور اس آیت میں جو آپ نے پڑھی اس میں یہ خبر دی دے دی, دی گئی ہے کہ اہل جنت سے اللہ راضی ہوں گے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم ہر پیڑ پر بندے کا راضی ہونا یہ بندے پر فرض ہے بندے پر فرض ہے کہ اللہ تعالی کے ہر حکم پر راضی ہو ہر پیل پر راضی ہو کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا پھر شکایت میں اہل جنت کی رضا کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رضا کا ایک عام ہے اگر ہم اس کو لیں تو آپ کا اعتراض ٹھیک ہے لیکن رضا کا ایک اور درجہ بھی ہے ایک خاص درجہ اور بھی ہے جو اس سے آگے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ہر آرزو اور مراد کو پورا فرما دے اور اس کی کوئی تمنا باقی نہ رہے یہ رضا کا ایک اور اس سے آگے بڑھ کر ایک درجہ ہے اور یہاں پر جو رضا ہے یہی مخصوص درجے کا رضا مراد ہے عام رضا مندی مراد نہیں ہے اس آخری آیت میں وہ چیز بتا دی جس پر تمام دنیاوی اقروی کمالات کا مدار ہے وہ ہے خشیہ خشیت اللہ خشیہ ربا اللہ کا خوف ایک ایک ہوتا, خوف ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتا ہے خشیت دونوں میں فرق ہے خوف جو دشمن سے ہو درندے سے ہو بندہ کسی سے ڈر جائے اس کو خوف کہتے ہیں ایک ہے خشیت خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی انتہائی عظمت اور محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ ایک عظیم ذات ہے اس کی محبت کی وجہ سے یہ خشیت ہے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہم ہر وقت یہ فکر کریں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کی ناراضگی سے بلکہ اس کے ناراضگی کے اندیشے سے بھی انسان بچتا رہے اور یہی خشیت خیشیت کو کامل اور مقبول اللہ کے نزدیک بناتی ہے ہار ڈزی الگ کی ہے خشیت الگ ہے وہ الگ چیز ہے اچھا یہ خشیت یہ الگ چیز ہے چلو سورت سورت زلزان اس کی ترتیب نزولی ہے تریانوے نائنٹی تھری اور ترتیب تو کسی ہے نائنٹی نائن الرحیم ال ہے میریا مل مس کال ضرورتیس کال ضرورت سورت, ہے سورت کے اندر آٹھ آیا سورت کا نام سورجال اور سورج زلزلہ بھی ہے بعض وبد ترین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض مبہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی مدنی ہے جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ مدنی سورت ہے جو فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اسی نازل ہوئی تو حضرت اب فرماتے ہیں کہ میں نے آرز کیا یار کہ میں اپنا ہر ایک عمل دیکھوں گا تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے آرز کیا بڑے بڑے بھی فرمایا ہاں میں نے عرض کیا چھوٹے بھی تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا میری ماں مجھ کو گم کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید کیونکہ ہر نے کامل دس گنا بڑا ہوتا ہے ہر نے کامل دس گنا بڑا ہوتا ہے تو یہ حضرت ابو رضی خدری رضی اللہ تعالی یہ مدنی صحابی ہے غزہ احد کے بعد بالغ ہوئے غزہ احد کے بعد اور ان کی وفات چوہتر ہجری ہے چوہتر تو ان کی کل عمر چوراسی سال اس حدیث کے اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورت مدینہ،, مدینہ میں نازل ہوئی اور اس صورت کا جو نام زلزال رکھا گیا اس صورت کے شروع میں کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام زلزال رکھا گیا بالغ ہونے کے بعد اعمال لکھے جاتے ہیں بالکل لکھے جاتے ہیں سورہ بہینہ میں کفار اور مومنین کی سزا جزا کا بیان تھا تو اب دل میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ وقت کب آئے گا یہ سزا اور جزا کا وقت کب آئے گا تو اس صورت میں اسی جواب اسی سوال کا جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ دل نصف قرآن کے برابر ہے ایک اور حدیث میں اس کو چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے ایک ضائف حدیث بھی ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چار مرتبہ ادھا ذل زیرت پڑھ لی تو وہ ثواب میں اس شخص کی طرح ہے جس نے پورا قرآن پڑھ لیا اذا زلزلت الارض زلزالها جب زلزلت ماضی مجھول کا سگا ہے زلزل زلزل زلزل زلزلو زلزلت واحد مؤنس غائب کا یہ سگا جب ہلائی جائے گی جب ارض زمین زلزالہ زلزال اس کے معنی ہوتا ہے بھونچال لرز لرزایا گیا ہے امام راغب رحیم اللہ کہتے ہیں کہ اس میں دو حرف ایک جنس کے ہیں پہلے آیا ازا پھر آیا ذل پھر اس کے معنی یہ ہے کہ بار بار جڑ جڑانا اور ہلا دینا اگر یہ سمیا یا سماؤ سے ہو یس ناؤن یہ مستر ہوگا بے قرار ہونا تو جب زمین کو سخت بھونچال سے ہلایا جائے گا اخراج رجت اور زمین نکال ڈالے گی اور دو زمین نکال ڈالے گی اف کال اپنا بوجھ اف کال جمع کی جمع بوجھ کو کہتے ہیں بھاری ہونا سخت بیمار ہونا زمین نکال دے گی اپنے بوجھ یعنی اپنے دفی نے نکال پھینکے گی وقال ما لها اور انسان کہے گا ماں کیا ہوا اس کو اسے کیا ہوا ما ما کا مانا کیا لہا اس کو کیا ہوا اس کو یو اس دن تو زمین کہے گی حد دسو تحدیسن بات کرنا باب تفریل سے تو حدو کہے گی زمین اخبار اپنی باتیں اخبار جمع ہے خبر کی آزمانا اگر یہ کروما یا کرموں سے ہو تو اس کا مانا ہے حقیقت حال سے واقف ہونا حقیقت حال، حال واقب اس ان وہ اپنی خبریں بتائے گی ان کا سبق اس کے بسبک ربو کا آپ کے پروردگار نے اوحا حکم بھیجا ہے لہا اس کو اوحا لہا اس کو حکم بھیجا ہے اوحا لہا تو اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس وجہ سے کہ آپ کا رب اس کو یہی حکم دیکھیں یمن یمن دن یس دور واحد مدکر غائب مظاہرے کا سگا ہے واپس ہونا لوٹنا واپس کرنا تو یوم اس دن یسنہ لوگ واپس لوٹیں گے اشتا یشتو شتن متفرق ہونا جدا جدا ہونا الگ الگ ہونا باب ذارا بھائی ذریعہ بھی آتا ہے لیور دکھلائے, جائے. لیو تاکہ دکھلائے جائے. ان کے اعمال. الناس اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھلائے جائے. دکھائے جائے کمیا امل مس کال ذرا خیر جو کوئی یا عمل کرے گا برابر ذر ذرہ برابر ذرا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ذرہ برابر خیرویا را خیرن بھلائی یا وہ اس کو دیکھ لے گا یا وہ اس کو دیکھ لے گا ذرہ چھوٹی چیل کی اس کی جمع ذرات آتی ہے ذرات اور بات کہتے ہیں کہ جب سورج کی شعائیں پڑتی ہے تو اس وقت جو غبار نظر آتی ہے جو غبار نظر آتی ہے وہ مراد ہے اس سے ذرے سے مراد تو خَيْرًا خیر تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا فمیا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کال ضرورت اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا الارض تو زمین کو ہلایا جائے گا کیسے ہلایا جائے گا تو ایسا زلزلہ ہوگا کہ ایسا زلزلہ اس کے بعد نہ ہوگا یا اس جیسا زلزلہ ممکن نہ ہوگا اور ایسا زلزلہ ہوگا کہ پوری زمین میں حرکت آ جائے گی یہ زلزلہ کب ہوگا اس میں اختلاف ہے کہ یہ زلزلہ اس کا وقت کب ہے بعض مفترین فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ نفخ اولا پہلی سور سے پہلے ہوگا جب سور پھونکا جائے گا نا اس سے پہلے ہوگا اور یہ زلزلہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامات ہیں اور بعض مفترین فرماتے کہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا دوسری سور پھونکنے کے بعد ہوگا جب مردے زمین سے اٹھیں گے اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دل مختلف ہوں. ایک پہلی سور سے پہلے ہو اور دوسرا آباد آ رہی ہیں. جی اخرا <قَالَهَا> جیسے اور زمین اپنے کو باہر نکالیں گی تو زمین کی طرف جو نکالنے کی نسبت ہے حقیقت مجازی ہے. مجازی ہے. میں جو نکالنے کی قوت ہے یہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے یہ اللہ کے حکم سے ہوگا اصکال سے کیا مراد ہے لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے سے نفلا کے وقت کا زلزلہ مراد ہے یعنی پہلی سور کے وقت زلزلہ ہوگا وہ مراد ہے میں نے اس کے لیے قتل کیا تھا قطر کرنے والا کہے گا میں نے اس کی وجہ سے عزیزوں کو چھوڑا تھا جی افوائی فکے جی اب تھی کیا بات جی لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے سے اولا, کا وق... اولا کے وقت کا زلزلہ مراد ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ... p d n v a n e d a t s i نکال مدپور है وہ نکال دے گی رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو <coughs>